کے لے جا گے سارے پیچھے آنا ابھی تو لے جاؤ اسی جاؤں گے لے ہم چھڑا کے لے جائیں گے اللہ کا دربار نہ ہویا مزاق ہویا یہاں سیشن کی عدالت میں کوئی بات تو کر کے دیکھیں بولے کوئی سیشن کی عدالت لگی ہوتی ہے چپ کر کے کھڑے ہیں سارے بولے کوئی کرسی عدالت پہ اللہ ہے اور اللہ فرماتے ہیں لے الملک اليوم بتاؤ کس کی بادشاہی ہے کس کا راج ہے راج واہ شاہ عبدالقادر کیسا خوبصورت مہنہ کی لیمان الملک اليوم آج کس کا راج ہے کس کی فرما روائی ہے صحیح جواب کیا تھا مولا تیری مولا آپ کی کوئی نبی نہیں بولتا کوئی فرشتہ نہیں بولتا کوئی جن نہیں بولتا جبریل کی زبان بند امبیاء چپ تھوڑی دیر کے بعد خود بھی جواب دیا لِللَّهِ الْوَاهِدِ الْقَحَارِ اللہ آج اللہ اکیلے کی ہے آج اللہ اکیلے کی بادشاہی ہے لیوان الملک ملک ملک اگر عام بنا لیں اختیار ملک مرضی اللہ تعالی کہنا چاہتے ہیں اور دنیا میں تیری زبان تیرے اختیار میں تھی دنیا میں تیرے ہاتھ تیرے اختیار میں تھے دنیا میں تیرے پاؤں تیرے اختیار میں تھے دنیا میں تیرے کان تیرے اختیار میں تھے دنیا میں تیری زبان تیرے اختیار میں تھی جب کی چاہے بولتا اچھا بول برا بول جو چیز دیکھ اچھی دیکھ بری دیکھ جو چیز چالے سن اچھی سن بری سن اور بندو دنیا میں تو کان زبان ہاتھ پاؤں عارضی طور پر مجازی طور پر تمہارے ملک میں ہم نے دے رکھے تھے کہ زبان تیرے اختیار میں ہے آج تے اتنا اختیار بھی کوئی نہیں آج تو تمہارے پاس اتنا اختیار بھی کوئی نہیں کہ میری مرضی کے بغیر زبان بولے میری مرضی کے بغیر کان سنے کچھ آج تو اتنا بھی اختیار تمہارا نہیں ہے لیمن الملک اليوم دل کا ہاتھ اور اس سے پہلے جو حدیث کے لفظ ہیں المتکبرون اللہ فرمائیں گے ائنال جبارون وائنا المتکبرون کہاں گئے وہ جبار جب لوگ غریبوں پہ ظلم تھانے والے اور کہاں گئے وہ متکبر لوگ بولو لیمن الملک اليوم لله الواحد القہار سورۃ بقرہ میں جب تیسری مرتبہ توحید کو ذکر کیا تو مقصد کیا تھا من الذی یشفع میرے سامنے جبری بات منوانے والا کوئی نہیں دنڈے کے زور سے منوالے دباؤ مجھ پہ ڈال لے کہ ان کی بات اللہ نہیں مورتا ایسا نہیں ہے یہ جو پچھلی سورتیں گزری ہیں نا سورت بکرہ میں جب دعوے کو پہلی مرتبہ ذکر کیا پہلی سورتوں میں اس کو بیان کیا سورت بکرہ میں جب دوسری مرتبہ دعوے کو ذکر کیا مائدہ اور انعام میں اس کو ذکر کیا اب جب سورت بکرہ میں تیسری مرتبہ دعوے کو ذکر کیا تھا اور مقصد کیا تھا منظ یشو یہ مضمون ابھی تک رہتا تھا اللہ نے اس مضمون کو پورا کرنے کے لیے سورت یونس اتاری اب آپ کو پتہ چلا سورت یونس میں اللہ کیا بیان کرنا چاہتے پگالو ہے مام من بعد اذنی میرے سامنے کوئی سفارش کے لیے زبان کھولے نہیں مجھ سے کوئی بات منوالے نہیں مجھ سے کوئی زبردستی کام کروا لے نہیں کل مالکل ملک تو تل ملک منتشا وہ تنزی الملک میں منتشا وہ تو عز و منتشا وہ تو ذل و پہ خیر ان کا لا کل قدیر مالک تلک ملک تیرا ملک تیرا ملک تی اختیار تیرا اقتدار تیرا تصرف تیرا نفع نقصان کا مالک تو اب سورت یونس میں اللہ کیا بیان کریں گے جی میرے سامنے جبری بات منوانے والا کوئی نہیں لہذا اس عقیدے سے بھی کسی اور کو پکارو گے تو یہ شرک ہوگا کسی کو اس عقیدے سے اگر آواز لگاؤ گے گائے بانا کہ وہ میری پکار کو سنتا ہے اور اللہ سے میرا کام کروا دے گا اس نظریے سے بھی پکارو گے تو یہ بھی کیا ہوگا بولو زور سے یہ بھی کیا ہوگا میں اس پر دلیل پیش کروں گا صورت یونس ہی سے دلیل پیش کروں گا انشاءاللہ آپ خاکت و ذہن میں رکھیں ایک خلاصہ آپ ذہن میں رکھیں اللہ تعالیٰ فرمانا چاہتے ہیں مالک سمجھ کے پکارو تب شرک مختار سمجھ کے پکارو تب شرک اور اگر تم یہ سمجھ کے پکارو کہ وہ رب سے کروا دیتی ہیں رب تک پہنچا دیتی ہیں اللہ ان کی بات نہیں موڑتا اس نظریے سے پکارو گے تو یہ پکارنا بھی کیا ہوگا شرک ہوگا اب سورت یونس میں اللہ اس اپنے دعوے پر اکلی دلیلیں پیش کریں گے اور اکلی دلیلوں کی اللہ پوچھاڑ کر دیں گے جب ہم پڑھیں گے نا بڑا لطف آئے گا انشاءاللہ شاء اللہ اقلی دلائل اللہ پیش کریں گے اس نظریے پر میرے سامنے کوئی شفی غالب نہیں لہذا یہ علتیں ساری چھوڑ دو اور غائبانہ پکارو تو صرف کس کو بلانا ہے تو صرف مجھے سجدہ کرنا ہے تو میرا مالک سمجھنا ہے تو مجھے نظر و نیاز دینی ہے تو میری پکار کرنی ہے تو میری نفع نقصان کا مالک سمجھنا ہے تو مجھے کوئی میرے سامنے شفیع غالب نہیں لہذا کسی کو مت پکارو فاپود پڑھو ذرا پڑھیے ذرا ایک دفعہ پھر پڑھیے انبا کم اللہ اللہ اس کی تشریح بعد میں کروں گا ربکم اللہ میرے سامنے شفات کے لیے لب کھولنے والا کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں مجھ سے جبری بات منوانے والا شفات تو ہوگی لیکن اس وقت ہوگی جب اجازت کون دے گا اللہ اگے اللہ فرماتی ہے ذالیکم اللہ ربکم اور کہاں دھکے کھا رہے ہو اوئے کہاں دھکے کھا رہے ہو ذالیکم اللہ ربکم یہ ہے اللہ رب تمہارا پیدا کرنے والا یہ ہے اللہ رب تمہارا آسمانوں زمین بنانے والا یہ ہے اللہ رب تمہارا عرش پہ غالب یہ ہے اللہ رب تمہارا جہانوں کی تدبیریں کرنے والا یہ ہے اللہ رب تمہارا اس کے سامنے کسی کو لب کھولنے کی ضرورت نہیں ہوتی زالکم اللہ ہو رب کم زال کو ملا کم یہ ہے اللہ رب تمہارا فابدو ہو بس عبادت کرو تو کس کی, کی یہ منوانا چاہتے ہیں اللہ چھوڑ دو یہ علتیں چھوڑ دو یہ حجتیں مجھ سے کوئی منوانے والا نہیں ہے عبادت و پکار کرو تو صرف کس کی, اللہ کی اس پر اللہ عقلی دلیلیں پیش کریں گے چلتے جائیں گے انشاءاللہ شاء اللہ کئی لگیں گے پھر اللہ ڈرائیں گے مان جاؤ اچھی بات ہے مان جاؤ مکہ کے مشرق مکی صورت ہے نا مکی صورت ہے اور مکے کے مشرق مان جاؤ شرک چھوڑ دو ورنہ جس طرح نوح کی قوم کو تباہ کیا تھا نا اسی طرح تمہیں بھی تباہ کر دوں گا مان جاؤ ورنہ جس طرح موسا علیہ السلام کے مخالفین پر میں نے رگڑا لگایا تھا اسی طرح تمہیں بھی رگڑا لگ جائے گا یہ دو واقعی اللہ بیان کریں گے حضرت نو کا اور حضرت موسا کا اور پھر آخری رکو میں جا کے اللہ اپنے نبی کی زبان مقدس سے اعلان کروائیں گے میرے پیغمبر ان کو تیرے بیان میں شک ہے ذرا مسئلہ توحید کھول کے بیان کریں نبی پاک کی زبان مقدس سے آخری رکو میں اللہ مسئلہ توحید بیان کروائیں گے ذرا چلیے جی تھوڑا سا ترجمہ کرتی الف لام بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را یہ حروف مقتعات ہیں جی اور حروف مقتعات جو ہیں یہ انیس صورتوں کے شروع میں آتے ہیں ان کی مراد کون بہتر جانتا ہے نہ نبی پاک نے بتایا نہ کسی صحابہ نے اس کو ذکر کیا اس کی مراد اللہ بہتر جانتا ہے تل کا آیا تل کتابل تقریر کرنی ہو نا بندے نے مثلا میرے بھی عادت ہے ذرا توجہ کرنا بھائی بات جب سمجھانی ہونا اہم بات تو پہلے لوگوں کو متوجہ کرتا ہے بھائی توجہ کرنا کوئی معمولی بات نہیں کر رہا ہوں اس کو معمولی نہیں سمجھنا توجہ چاہیے بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں اللہ تعالی نے بات تو بعد میں کرنی تھی پہلے اللہ کہتے ہیں تل کا آیات الکتابل حکیم یہ آیتیں کتاب کی معمولی نہ سمجھنا اس کان سے سنو اس کان سے نکال دو نہ تل کا آیات الکتابل حکیم حکیم بینا محکم یہ آیتیں ہیں کتاب کی جو محکم ہے کیا مطلب آیتیں بڑی مضبوط ہیں الفاظ محفوظ ہیں الفاظ محفوظ ہیں آیتیں بڑی مضبوط ہیں الفاظ محفوظ ہیں اور آیتیں بڑی مضبوط ہیں اور آکام اس کے بڑے خوبصورت ہیں کیا مطلب ہے محکم ہے بڑی کتاب اور کرو محکم جس کے مابین اختلاف کوئی نہیں تناقض کوئی نہیں یہ آیت کچھ کہے وہ آیت کچھ کہے یہ صورت کچھ کہے وہ صورت کچھ کہے نا نا, نا, نا باہمی تناک سے بڑی محفوظ کتاب ہے ایک ہی بات کہنے لگی ہے سبحان اللہ ایک ہی بات کہنے لگی ہے الحمد للہ ہے کل آؤزو بے رباس شروع کیا الحمد للہ ہے کل آحوز بے رب الناس مالکی یومین مالک اناس مالکی یومین مالک اناس کا نابودوہ الا اناس وہی بات جو فاتحہ میں کی وہی بات آخر میں جا کے کہی وہی بات آخر میں جا کے کہی الحمد للہ رب العالمین کل اوزوں بے رب اناس مالکی یوم الدین مالک اناس ای کا نابودوہ الہ الناس ایک ہی بات چلا جاتا ہے محکم کتاب ہے اس میں باہمی تناقض کوئی نہیں اختلاف کوئی نہیں یا بڑی محکم کتاب ہے بڑی مضبوط بڑی پکی بڑی محکم تو دنیا میں آئی اللہ کی کتاب تھی اوپر سے انجیل آئی اس نے تو کو منسوخ کر دیا انجیل کا سورج چمکنے لگا اوپر سے قرآن آ گیا اور قرآن آیا اس نے ساری پہلی کتابوں کو منسوخ کر دیا تو کا حکم نہیں چلے گا زبور کا نہیں چلے گا انجیر کا نہیں چلے گا صحف موسویہ کا نہیں چلے گا صحف ابراہیمی کا نہیں چلے گا قرآن نے پہلی ساری کتابوں کو منسوخ کر دیا اللہ نے فرمایا لیکن قرآن کی ایت بڑی محکم ہیں اب دنیا میں ایسی کوئی کتاب نہیں آئے گی جو قرآن کو منسوخ کرے تل کا آیات الکتابل الحکیم اس کی یادیں بڑی محکم ہیں یا یہ آئے ہیں کتاب کی حکیم زی حکمت حکمت سے بھری ہوئی دانش سے بھری ہوئی عقل سے بھری ہوئی عقل کے مطابق ہیں اللہ اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ جو سورت آ رہی ہے اس میں ہم عقلی دلائل زیادہ دیں گے تبھی اللہ کہہ رہے ہیں دانش سے کتاب کتاب ہے ہے بڑی حکمت والی کتاب ہے دل کا آیات الکتاب اللہ توجہ دلانا چاہتے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں ذرا غور سے اس بات کو سنیں معمولی نہ سمجھنا بھیجنے والا کون ہے اللہ وہ حکیم ہے بھیجنے والا خود حکیم ہے اس کی ہر بات حکمت سے بھری ہوئی ہے یہ کتاب یہ آتے دانش سے بھری ہوئی ہیں ذرا غور سے سننا ذرا غور سے سننا اکان اکانا سے بڑا افسوس ہے لوگوں پر بڑا افسوس ہے لوگوں پر چاہیے تو یہ تھا اس کتاب کو مانتے رجل ایک بندے کی طرف ایک آدمی کی طرف انہی میں سے بشر ہے کسی کا چچا ہے کسی کا پتیجا ہے کسی کا داماد ہے کسی کا سسر ہے کسی کا شوہر ہے کسی کا نانا ہے انہی میں سے ایک آدمی کو ہم نے نبی بنا دیا اس پہ تعجب ہو گیا مطلب یہ ہے کہ اس پر تعجب ہونا نہیں چاہیے اگر تم آدمی ہو تو تمہاری طرف آنے والا نبی بھی کیا ہوگا آدمی ہوگا اس پہ تمہیں تعجب ہو گیا پاگلو اگر تم انسان ہو تو تمہاری ہدایت کے لیے آنے والا بھی کیا ہونا چاہیے انسان ہونا چاہیے تعجب ہو گیا کہ بشر کے سر پہ نبوت کا تاج کیوں سجایا پاگلو اگر تم بشر ہو تو تمہاری ہدایت کے لیے آنے والا نبی بھی کیا ہوگا بشر ہوگا اس بات پہ تمہیں کیا تعجب آیا اب ذرا میں نے کہا تھا نا میں جب ترجمہ کروں گا تو ایک تعلق جوڑوں گا سورة توبہ کی اب آخری آیت پڑھیے توبہ کی تمہارے پاس اللہ کے رسول آ گئے من ان تم سے تمہاری جنس میں سے بشر ہے آدمی ہے انسان ہے سورت توبہ کو اس بات پہ ختم کیا کہ میرا نبی بشر ہے اور سورت یونس کو اس آیت سے شروع کیا کہ میرا نبی بشر, بشر, بشر, بشر ہے ختم بھی اس پہ کیا کہ میرا نبی انسان ہے میرا نبی بشر ہے میرا نبی تمہاری جنس میں سے ہے اور جب سورت یونس کو شروع کیا فرمایا اکانسیا جب ان لوگوں کو تعجب ہو گیا ہے اس بات پہ کہ ایک آدمی کو ہم نے نبی بنا دیا ایک آدمی پہ ہم نے وہی اتاری اور اس نبی پہ بہت کیا اتاری اناسا ان کہ وہ لوگوں کو میرے عذاب سے ڈرائے وہ آدمی لوگوں کو میرے عذاب سے ڈرائے اور مومنوں کو خوشخبری سنائے کا دکن رب کہ ان مومنوں کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے اونچے مرتبے ہیں مومنوں کے لیے ان کے رب کے ہاں کا دما بڑے اونچے مرتبے ہیں جنات آدن ہیں جنات الفردس ہیں تجری من تحت انہار ہے مساکن طیبہ مساکن ہیں ہیں ہیں الفردوس ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میری رضامندی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ میں اپنی رضامندی کا اعلان کروں گا میرے پیغمبر خوشخبری سنا مومنوں کو ان سدکل ان کے لیے میرے پاس بڑے اونچے ہیں میرے پاس, آئیں گے تو اپنا دیدار گا. میرے پاس آئیں گے تو اپنا دیدار کرواؤں گا جنت میں جگہ دوں گا ان کے لیے گئے. اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں حضرت ابن عباس نے مینا کیا کرتبی نے نقل کیا انا لہم کا داما سدکل انا لہم کا داما سدکل میرے پیغمبر مومنوں کو خوشخبری سنا کہ ان کے لیے قیامت میں ان سے پہلے ان کا نبی ان کے لیے شفاعت کرے گا لہم قدم سدکن ان کا نبی میدان معاشر میں حوض کوسر کا ساکی بن جائے گا نبی پاک نے فرمایا میں تم سے پہلے پہنچوں گا میں تم سے پہلے پہنچوں گا اور میں حوزے کوسر پہ کھڑا ہوں گا اور آپ نے فرمایا جس آدمی کو میرے ہاتھ سے اس دن جام نصیب ہو گیا لم یزما آبادا قیامت کے پچاس ہزار سال کے دن میں اس بندے کو پھر کبھی پیاس محسوس نہیں ہوگی کبھی پیاس محسوس نہیں ہوگی انا لہم قدما سد مومنوں کو خوشخبری سنا کہ قیامت کے دن نبی پاک حوزے کوسر پہ کھڑے ہوں گے مومنوں کو خوشخبری سنا کہ قیامت کے دن نبی پاک اپنی امت کے لیے کیا کریں گے شفاعت کریں گے مقام محمود پہ کھڑا کریں گے ربو کا مقام محمود یہ میں جو ابن عباس نے کیا اور مفسرین نے نقل کیا بڑا خوبصورت میں ہے اور مجھے بے حد یہ محنت پسند آیا اس لحاظ سے کہ ساری صورت میں مضمون کیا بیان ہو رہا ہے مجھ سے زبردستی منوانے والا کوئی نہیں جبری سفارش کرنے والا کوئی نہیں شفات کے لیے لب کھولنے والا کوئی نہیں ساتھ اللہ فرماتے ہیں لوگوں زبردستی شفات کرنے والا تو کوئی نہیں لیکن تمہارے پیغمبر کو میں اجازت دوں گا اور تمہارا پیغمبر شفات کرے گا میں ان کی شفات قبول کر کے تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا یہاں اَنَّ اِنَّ <مُبِينٌ> سے انشاءاللہ اگلے جمعہ شروع کریں گے سے شروع کریں گے یہ میں نے بیان کرنا تھا جادوگر کون ہوتا ہے اور نبی کون ہوتا ہے یعنی اس قطل کریں انشاءاللہ آئندہ جمعہ کریں گے جی آپ کے درس کے دوران سائیکل سٹینڈ کا انتظام بہت ناقص ہے اس وجہ سے کئی لوگ آپ کے درست سے ہٹ رہے ہیں اس کا نوٹس لیں دیکھیں بھائی اگر ایک بات سنیں بھائی اگر ہم باقاعدہ باضابطہ سائیکل سٹینڈ کا انتظام کر دیں باضابطہ ایک بندہ مقرر کر دیتے ہیں اس کو یہ اختیار دے دیتے ہیں اور ایک روپیہ سائیکل فیس اگر مقرر کر دی جائے تو اس کا یہ ہوگا کہ آپ بالکل بے پرواہ ہو جائیں گے اور یہ اس سائیکل سٹینڈ والے کی کیا بن جائے گی ذمہ داری اگر گم ہوگا تو وہ دیندار ہوگا کیا خیال ہے ٹھیک ہے نا یہ طریقہ یہ طریقہ